اور اے محبوب یاد کرو جب کافر تمہارے ساتھ مکر کرتے تھے کہ تمہیں بند کر لیں آ شہید کر دیں عنی دیں اپنا سا مکر کرتے تھے اور اللہ اپن خفیہ تدبیر فرماتا تھا اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر